آپ سب نے یاد کر لیا ہوگا کہ علمِ حدیث کی تاریخ کیا ہے علم حدیث کا موضوع کیا ہے علم حدیث کی غرض ہے اور تعریف میں آپ نے تفصیل سے تعریف کو یاد کر لیا ہوگا لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سنا بھی جائے اور پڑھایا بھی جائے اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یاد کرتے ہوں گے اور انشاءاللہ شاء جو جو چیز پڑھاؤں گا جو بتاؤں گا وہ اس کا امتحان بھی لوں گا گاہے بگاہے یہ ذہنوں میں ہونا چاہیے بلا استثناء کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگا تو چونکہ کتاب علم حدیث سے متعلق ہے تو تعریف موضوع پر ثقافت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جو پڑھایا وہ یاد ہی کرنا ہے تو آج ہم ہاں اس کتاب کو لکھنے والے حضرت امام بہاوی رحم اللہ کا متعلق کچھ پڑھیں گے آپ کون ہیں کب پیدا ہوئے ہیں کن حضرات سے آپ نے پڑھا ہے کن کو پڑھایا ہے آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں آپ کا مقام کیا ہے آپ کب ہوئے ہیں تو گویا کیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مصنف کے مہلخ کے مہلک کے مہلک کے, کے, کے حالات پڑھیں گے امام کہ حاوی رحمہ اللہ کے امام تحابی رحمہ اللہ تیسری صدی کے عظیم محدث اور عظیم فقیر گزرے ہیں تیسری صدی کے عظیم محدث ہیں اور اپنے زمانہ میں حدیث اور فقہ کا وہ کام کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے. امام تحابی رحمہ اللہ آپ کا نام صبح اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ موسیجی ضرور آپ کا نام احمد ہے امام بحابی رحم اللہ کا نام احمد ہے جبکہ کنیت ابو جعفر اور والد کا نام محمد ہے اپنا نام احمد کنیت ابو جعفر والد کا نام سلسلہ نصب یوں ہے الامام الحافظ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة، بن بن حافظ الامام الحافظ حافظ ایک مرتبہ ہوتا ہے کے حافظ الحدیث اب کو حافظ کہا جاتا ہے الحاف ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الحجری الری الحجری حجری خبر تو المام الحافظ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلما بن عبد الملک العزی الحجری بفتح پلح و سکون الجین الحجری المصری اباوی الحن جی یہ آپ کی نسبتیں ہیں سب سے پہلی نسبت یہ آپ کی ازبی العظبی عزت یمن کا قبیلہ تھا جو از دن عمران کی طرف منسوخ ہے ایک شخص تنام ہے کا ہے قبیلے قبر تو از یمن کا قبیلہ ہے بن عمران کی طرف منصوب ہے جس کی وجہ سے آپ کو نئی نئی وعد کے ساتھ اس ازدی، ازدی لیے آپ ازدی کے حریش جی الزری الح الری الحی الحی تو اس لیے آزادی کہلاتے ہیں قبیلہ ازر جو یمن کا قبیلہ تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نمبر دو الحجری قبیلہ حجر یہ بھی قبیلہ ازب کی ایک شاخ ہے اور حجر کے نام سے کئی سارے قبائل مشہور ہیں تین نام تین نام ہیں حضر کے ان میں سے ایک ہے حجری ازب تو چونکہ امام تحاوی احمد جو حجر کی جو آگے عزد کی جو شاخ ہے حجر ٹھیک ہے اس میں سے جو ازد ہے تو اسی سے ہے تو اس لیے العظری الحجری دونوں کے ہے آپ کے ساتھ نظر ہیں مالکت کے لیے تو قبیلہ حضرت بھی اظہر کی شاخ ہے اس لیے آپ کے نام کے ساتھ دونوں ذکر کیے جاتے ہیں اظہری حجری نمبر تین پہ آپ کے ساتھ المسبت ہے یمن کے قبیلہ سے سب ہے اسلام کے بعد آپ کے باو اجداد مصر آ کر جب آباد ہوئے اس لیے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ مصر ہی کہلاتے ہیں اب جو آپ سے مشہور نسبت ہے امام کوہا بس سب سے زیادہ مشہور مصر اگر کم کہا ہجری بھی کم تو مصر میں والی نیل کے کنارے کوہ نامی بستی کون سی کوہ بس اس میں آپ پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ تو کہلاتے ہیں مصر میں وادی امیر کے کنارے بہانہ بستی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اسی وجہ سے آپ کا کہلاتے ہیں اور الحانافی چونکہ آپ فقہ کے اندر پہلش آفی علمس تھے پھر حنفی مسلک اختیار کیا اور اس میں وہ نام کمایا ہے کہ آپ فقہ الحانفی کے بڑے امام تصور کیے جاتے ہیں اور پائے کے امام تصور کیے جاتے ہیں جو مستحب فلم ادھر مستحق فلمسائل اور مستحب منتشب کا درجہ پاتے ہیں آپ کی ملادت یاد رکھیے گا کہ امام کا قابل رحم اللہ کی پیدائش کے حوالے سے مختلف اخوا ابن خلقان نے سن دو سو سیجری اور سن 238 سو سیجری قرار دے دیا ہے آپ کی پیدائش ابن خلقان کے نزدیک آپ کی تاریخ کے پیدائش سن دو سو سیجری یا سن 238 سو سیجری ہے جبکہ امام زہبی اب آپ کو محدثین کے نام آنے چاہیے زہبی کے امام زہبی رحم اللہ کے قول کے مطابق آپ کی ولادت سن دو سو سین کی سیری میں ہوئی ابن ارکان کے نزدیک دو سو انتیس دو سو اٹھتیس امام زہبی رحم اللہ کا قول کے مطابق دو سو سینتیس جب کہ خود امام تحابی رحم اللہ کا قول ملتا ہے الجواہر المویہ ایک کتاب ہے اس میں کہ خود امام تحابی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میری پیدائش سن دو سو انتالیس کی سن دو سو انتالیس ٹو ہنڈریڈ تھرٹی نائن ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ مستار قول کون سا ہوگا سن دو سو انتالیس ڈگری جو کتنے پال چار دو سو انتیس دو سو سینتیس دو سو اٹتیس اور دو سو انتالیس جی اکثر مزاج نے دو سو انتالیس کو اختیار کیا اور یہی خود امام فوج بھی ہے تربیت امام تقابیر مطلب بڑے علمی گرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ کی والدہ واضح بھی بڑی فقیہ تھی اور بڑی عالمہ تھی آپ کے والد کا جو تعلق تھا وہ رئیم ادب اور شاعری سے تھا آپ کی والدہ کا خاندان بہت زیادہ علم ہی رہا خود بھی ہوتی ہے تھی اور جن کے جو بھائی تھے یعنی خود امام تحابی کے کہ والدہ کے بھائی ابو ابراہیم مزنی امام بحابی کے ماموں ابو ابراہیم مزنی انہی سے امام تہابی رحمہ اللہ نے زیادہ علم حاصل کی ابتدائی تربیت والدین سے ملی اور اس کے بعد اعلی تعلیم اپنے ماموں ابو ابراہیم المزنی رحم اللہ سے حاصل کی آپ کے جو مامو تھے ابو ابراہیم المزنی المسلک تھے اور انہیں سے آپ کی امام شافی سے روایت کردہ گئی سری روایتیں امام ابو امام حاوی رحم اللہ سے مشغول ہو کر ایک مکمل کتاب کی شکل میں بھی باقاعدہ ہے اپنے مامو سے نقل کرتے ہیں بروایت اللہ تو خیر آپ نے تعلیم زیادہ تر اپنے مامو ابو ابراہیم مذہنی سے حاصل کی کیونکہ وہ شافی المسل تھے سلم اللہ بھی شافی المسل تھے ابتدائی طور پر کیونکہ آپ کے جو مامو تھے ابو ابراہیم مذہنی یہ امہ احناف امام اب منیف الرحم اللہ کی کتابیں امام محمد کی اور امام یوسف رحم اللہ کی کتابیں ان کے ذریعے مطالعہ رہتی تھی اکثر تو اپنے ماموں کو دیکھتے تھے کہ وہ اما احناف کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں امام بحابی رحم اللہ بھی امہ احناف کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع ہو گئے کرتے کرتے ایسا ہوا کہ امام تحابی رحم اللہ ایک نصر کے جو ایک قاضی اور مسلق اختیار کیا انہی کی شاگردی اختیار کی اور یوں آپ کا مسلق شافی شا شا سے بدل کر حنفی ہوا اور حنفی کے مان کے آپ کے ماں نام مزنی کیا تھے اب مزنی آپ کو شور نہیں لکھ دینا تو آپ نے ان کا کر اس کو اختیار کیا احمد بن ابی عمران جو کہ مصر کے سازد تھے جو حنفی تھے آپ ان کے حلقۂ درس میں شریک ہوئے اور آپ کے ہوئے حنفی المسر بعض حضرات میں ایک تو یہی ہے اور صحیح یہی ہے کہ خود امام کا حاوی الحمد کتب حنفیے کا مطالعہ کرتے رہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے کہ حنفی کو اختیار کریں ٹھیک ہے اور پھر ان کے درس میں بھی اسی وجہ سے جا کر شریک ہوئے پھر ان کا جو کارنامہ ہے یہ جو شرحمانی لاکار کتاب ہے یہ بتاتی ہے خود کے مام تحابی رحم اللہ نے فقہ حنفی کو جانتا ہے اور اس کے بعد اسے اختیار کیا اور اس پر وہ کتاب لکھی ہے کہ فکر حنفی کا کوئی بھی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہے شرح مان لاکار مسئلہ حنفیت کی سب سے بڑی کتاب ہے اگرچہ اس کے ساتھ زیادتی ہی ہے لوگوں نے اس کو وہ مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا خنفیوں نے لیکن کتاب اپنے درجے پر قائم اور دار ہے جی آپ کے اساتذہ اشروح آپ کیا اساتذہ کیے لمبی اور طویل فہرست ہے جن میں سب سے پہلے تو خود آپ کے ماموں ہیں ابو ابراہیم اسی طریقے سے آپ کے احمد بن ابی عمران دو تو جیسے بھی حالات گزرے آپ کے سامنے ایسے ہی آپ کے اساتذہ میں ابراہیم بن ابا ابراہیم بن ابیدادا اور اسحاق بن ابراہیم الباودانی وغیرہ شامل ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن تین نام کم از کم آپ کو اساتذہ کے یاد ہونے چاہیے تین نام آپ کو شگتوں کے یاد ہونے چاہیے جمع ہے عقل نے جمع کیا کم کی؟ از کم یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے آپ کے ساتھ اساتذہ میں سب سے پہلے آپ کے استاد آپ کے مامو اب ابراہیم المزنی دوسرے استاد احمد بن ابی عمران تیسرے نمبر پر آپ یاد رکھیں ابراہیم بن ابی دا اور چوتھے نمبر پر اسحاب بن ابراہیم المزانی. وہ الدہ ساتھ آپ کے اساتذہ طویل آپ کے شاگردوں کی فہرست جب کہ مان صحابی رحمۃ اللہ کی علم شہرت دور دور تک پھیلی تو دور دراز کے علاق دور دراز کے علاقوں سے علوم کو حاصل کرنے والے آپ کے پاس پہنچے جن میں سے احمد بن ابراہیم احمد بن ابراہیم اور خود آپ کے صاحب دادے یعنی کہ مام تہاوی کے بیٹے علی بن احمد علی نام تھا آپ کے بیٹے کا بن احمد خود احمد مام تہاوی علی بن احمد ابو القاسم سلیمان بن احمد تو آپ کے صاحب زادی علی بن احمد ایک اور شکر احمد بن ابراہیم اور اس کے علاوہ ابو القاسم سلیمان بن احمد سبرانی وغیرہ زالی کا منقل آپ کی تصنیفات و تعلیفات دس کتابوں کے نام لکھ گا میں آپ کو نمبر ایک احکام یہ آپ کی تفہیر کی جو چھپی نہیں ہے نمبر ایک احکام القرآلیہ نمبر دو اختلاف العلم آپ دیکھیں گے امام تو حابی رحمہ اللہ کی میں نے جتنی کتابیں دیکھی ہیں کئی ساری ہیں دس کا نام میں آپ کو لکھواؤں گا ان میں اکثر کے آخر میں انہوں نے یاد ہے احکام القرالیہ اختلاف العلمایہ جی اختلاف الاماما آپ کی سب سے بڑی کتاب ہے بعض اگر میں لکھا ہے کہ یہ جو کتاب ہے تقریباً ایک سو تیس جلدوں میں ہے اور کئی طرح کتب خانوں میں موجود بھی نمبر تین ایک چھوٹا سا رسالہ ہے تو گئی نہ حد دتانہ تو گئی نہ حد و اخبار دو لفظ استعمال ہوتے ہیں حدیث کے اندر اخبار نام اور حد ان کے درمیان میں تصویر حد تصویر حد دتانہ و اخبار نمبر چار الجام الکبیر جی بالکل ٹھیک ہے تو الجامع الکبیر فشرو کیا الجامع الکبیر فشرو کیا یہ مکمل طبع نہیں ہوئی ہے البتہ اس کے کچھ نہ کچھ حصے نے کے کو بتایا کہ اپنے ماموزنی سے امام شافی کے واسطہ سے سنی وہ آپ ہاں کے ہاتھوں میں ہے شرح آپ کی میاں ناج کتاب جس کے اندر انہیں احکام احادیث پر مکمل تفصیل بحث کی شرح نمبر سات صحیح رسالہ جو آپ پڑھ کے بھی آ چکے ہوں گے امید ہے اس کے اندر انہوں نے وہ عقائد جمع کیے ہیں جو کہ یعنی مام اعظم ابو حنیف رحم اللہ مام ابو یوسف الحمد رحم اللہ شمن قول و معصور جو عقائد ہیں وہ انہوں نے عقیدت الطحویہ کے اندر ذکر کیے ہیں مختصر سر سالہ ہیں مگر اس کی جو شروحات ہیں انتہائی مفصل اور کئی ساری فلکات اس کی لکھی گئی ہیں آ چکے ہیں جی نمبر نو مختصر صحافی اور نمبر دس مشکل آثار کی اختلاف حدیث. دس کتابوں کا میں نے آپ کو نام لکھوایا اس سے بھی زیادہ ہیں آپ میں نے جی. آپ پش کو کس بتایا کہ البتہ مختصر آپ کی وفات امام رحم اللہ کی وفات آپ کی وفات بروز جمعرات ذوالفاد کے مہینے میں سن 321 ہجری کو مصر میں ہوئی آپ کی وفاتے کے مہراجا کے مہینے میں سن 321 ہجری کو مصر میں ہوئی سن 321 آپ کی پیدائش دو 237, 238, دو کے کے بعد آپ کی وقبات سن 321 ہجری اور آخر میں آپ لکھ لیجئے سبقات ف میں مقام سبقات فہا میں مقام تین باتیں لکھیے گا تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر ایک مستحق فلمسائل تفصیل میں بتاؤں گا ضرور آپ ان کو سمجھ لیجئے گا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر ایک مستحق فلمسائق نمبر دو مستحد منتخب مستحق منتشر نسبت سے ٹھیک ہے منتظر نمبر تین مستحق فلم الحق سمجھیے آپ کا مقام کیا ان کو کہاں ہے سب سے پہلا قول جو کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے بتاو شامی والے انہوں نے آپ کو جس درجے میں رکھا ہے وہ مجتہد فی المسائل میں رکھا ہے مجتہد فی المسائل کون ہوتا ہے مجتہد فی المسائل اس کو اس مجتہد کو کہتے ہیں جو اصول اور فروغ کے اندر بلکہ اصول اور فرو میں کیا کرے امام کی مخالفت نہ کریں جس مسلک سے وہ منسلک ہے اس امام کی مخالفت نہ کریں بلکہ اپنے مسلک کا جو امام ہے اس کے ہی بتائے ہوئے اصول اور قواعد کو سامنے رکھ کر مسائل کا استعمال کریں یعنی اگر جو کوئی مستحصل مسائل ہے اور وہ حنقی ہیں تو جو امام عالم وہ نبرحم اللہ کا اصول اور قواعد استعمال ہے انہیں اصول و قواعد کے تحت وہ کیا کرے گا اور استمبا کرے گا مسائل ٹھیک ہے وہ مشتد ہے تو امام کہ حامی علامہ شامی کے رائے کے مطابق کیا ہوں گے کہ وہ ایسے مشتحد ہیں کہ جو اصول اور ضوابط میں کس کو مانتے ہیں امام اعظم وہیں پر ہم اللہ کے اصول اور ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا استعمال کرتے ہیں دوسرا فور میں نے آپ کو بتایا ہے مشتحک منتخب ٹھیک ہے مستحق منتخب پہلے والے فوج جیسے کہ مستحف علم مسائل کئی سارے اہم مستحکل مسائل ہیں علامہ کرفی رحم اللہ ہیں علامہ حلوانی ہیں علامہ سرخسی مخصوص سرقسی والے علامہ بلدوی ہیں اس کے علاوہ اور کئی سارے حضرات ہیں جو مستحف علمسائل ہیں تو نمبر دو مستحد منتخب مشتق منتصب کون ہوتا ہے جو اصول کے اندر بھی اپنے امام کی مخالفت کرتا ہے اصول و ضوابط میں بھی امام کی مخالفت کرتا ہے البتہ اپنے مسائل کی کہیں نہ کہیں کسی امام کی طرف نسبت ضرور ڈالتا ہے اس کو مشہد منتشر کہتے ہیں تو دوسرے قول علامہ عبدالحائی لکم اللہ نے آپ کو مشہد منتشر میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے اس بات پر درائر اکٹھے کیے ہیں امام صحابی رحم اللہ کئی سارے مقامات پر امام ابو عظم رحم اللہ کے اصول کی بھی مخالفت کرتے ہیں ان سے یعنی ان سے بھی اختلاف کر کے نئے اصول کے مطابق مسائل کرتے ہیں لہٰذا امام صحابی رحم اللہ مستحق مسائل نہیں ہیں علامہ رحم اللہ کے نزدیک بلکہ کیا ہے مستحد منتخب ہیں اور پھر منتصب کون سے ہیں کسی بھی امام کی طرف نسبت کر سکتا ہے کوئی بھی لیکن امام کا حوالی کون ہے مجتہد اللہ ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتا کہ مجتہد منتصر کون ہوتا ہے جو اصول اور قروب میں بھی کیا کرے اپنے امام سے مخالفت اور اختلاف رکھے البتہ کسی نہ کسی امام کی طرف نسبت ضرور کرے تیسرے نمبر پر آپ کو بتایا تھا مستحق فل مذہب جیسے مستحق محمد رحم اللہ یوسف رحمہ اللہ ہیں ایسے ہی مستحق مذہب کا نام دیا ہے آپ کو سب کو خیر واقعیت رکھے سب پر ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا سمجھیے گا اور ضرور یاد کیجئے گا ٹھیک ہے حالات میں نام و نصب ضروری ہوتا ہے تاریخ پیدائش ضروری ہوتی ہے آپ کے مولم کے اساتذہ کے چاند نام آپ کے تنازعہ کے چاند نام آپ کی کتابوں کے چاند نام اور آپ کی تاریخ وفات ٹھیک ہے جی یہ چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں چلیے السلام علیکم